أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا ان تقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يسبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين مقصد سورہ حامیم اسجدہ شرک دعا کی نفی کہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں بلکہ پکار کے لائق ذات صرف اللہ ہے یہ دعویٰ حوامی میں صبا کی پہلی صورت حامی مومن میں ذکر کیا گیا اور آنے والی صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں قرآن مجید کا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ دلائل کا ہے وہ دعوے پر دلائل ذکر کرتا ہے تو دوسری جانب اعتراضات اور شبہات کے جوابات دینے کے ذریعے دعوے کو ثابت کرتا ہے جیسے یہاں پہ اس صورت میں گزشتہ صورت کے دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں یہ پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی آپ کہہ کیا رہے ہیں وہ کالو کلو بنافی اکنت علئی تو اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر چھ میں کہ میری بات کی سمجھ تمہیں کیوں نہیں آتی ان نما ان بشروم میں تو تمہاری ہی طرح بشر ہوں انسان ہوں اور بڑی سیدھی سادی بات میں کہہ رہا ہوں ان نما الاحکم الاح الہو واحد حاجت روا وہ ایک ہے پھر اسی دعوے پر دلائل ذکر کیے گئے آیت نمبر نو دس گیارہ بارہ دلائل اقلی ذکر کیے گئے یہ پھر آیت نمبر تیرہ سے یہ تخویف دنیاوی شروع کی گئی کہ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ایراس کرتے ہیں تو انہیں عاد اور سمود کے آذابوں کے عذاب کی طرح ڈرائے اور تخویف دنیاوی یہ ذکر کیا گیا اب اس آیت سے آیت نمبر انیس یہاں سے تخویف اخروی ہے یہ تخویف اخروی قرآن کے مہرزین کو کہ اللہ کی کتاب سے ایراس کرتے ہیں اور دعوی توحید سے ایراس کرنے والوں کے لیے تخویف اخروی ویو میخ شروع آدا اللہ یہ اور یاد کرو جس دن کے جمع کیے جائیں گے آدا اللہ یہ اللہ کے دشمن الناری جہنم کی آگ کی طرف اور پھر آگے آیت نمبر یہ اٹھائیس میں بھی وہاں پہ ظال اللہ انار وہاں پہ کہ اللہ کے دشمن کون ہیں تو پھر ان کی جانب وہاں پہ پھر دوبارہ اشارہ کیا گیا ہے مطلب یہ مضمون یہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے شروع آدا اللہ یاد کرو کہ جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن انارے آگ کی طرف فہم یو کہ تو پس وہ صف بسف کیے جائیں گے صف بسف کیے جائیں گے دراصل وزا یزا وزان یہ روکنے کو کہتے ہیں لوگوں کی صفے بنانے کے لیے یہ انہیں بھی روکا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایک قطار میں کھڑے ہوں تو یہاں پہ حاصل مانا فہوم یو یہ پس وہ صف بصف کھڑے کیے جائیں گے یعنی یوں ہی بے ہنگم اور منتشر یہ کھڑے نہیں ہوں گے فہم یو یہ پس وہ صف بسف کیے جائیں گے حتیٰ ادام جاؤ ہا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس آگ کی طرف جہنم کے آگ کی طرف وہ آئیں گے شہدا علیہم سم احم و یہ تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان وہ آبسارم اور ان کی آنکھیں وہ جلود ہوم اور ان کی ان کے بدن جلود جلد کھال کو کہتے ہیں لیکن کھال یہ پورے بدن پر یہ حاوی ہوتی ہے اور پورے بدن کے ارد گرد یہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے تو اسی لیے جلود ہم بدن مانا کرتے ہیں تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان و آبسواروم اور ان کی آنکھیں وہ اور ان کے بدن یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کس پر بیما کانو یا عملون یہ ان کاموں پر کہ جو تھے وہ کرنے والے ان کے اپنے کرتوتوں کے خلاف ان پر یہ گواہ بنیں گے انہی کے خلاف گواہی دیں گے کالو اور کہیں گے یہ جہنمی لجلودیم اپنے بدنوں سے لمشاہ تم یہ تم کیوں گواہی دیتے ہو لالینا ہمارے خلاف ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی یہ کالو تو کہیں گے یہ آزا یہ انتقن اللہ الدی ہمیں گویا کیا اللہ نے اللہ وہ ذات ان کہ جس نے گویائی دی ہے ہر ایک چیز کو اپنی قدرت سے دنیا میں انسان جو بولتا ہے یا اسی طرح یہ چرن پرند ان کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں انسان اس کی زبان میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس سے نطق کر سکے جس نے گویائی دی ہے ہر ایک چیز کو اپنی قدرت سے وہرا اور اس اللہ نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار اور پہلی بار اس نے تمہیں نتک دیا تھا تو آج اس نے ان آزا کو نتق اور گویائی دی اور اس نے تمہارے خلاف گواہی دے دی وہ ترجاؤن اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وما کن تم تست ترونا اے شد آل وما کن تم تست سی مسلم کی روایت میں آتا ہے وکالو لشو جلو دم شہید تم عالین اللہ شيء تو مسلم میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالان کی روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہنس پڑے تو اللہ کے رسول نے ہم صاحب کرام سے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنسا تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر وہ خوب جانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی کہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ یہ جو کلام ہے بروز قیامت تو اس سے مجھے ہنسی آئی بندہ کہے گا کہ اے میرے رب علم تجرنی میں نہ ظلم کہ کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی یعنی کیا تو مجھ پر ظلم تو نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے تمہیں ظلم سے پناہ دی ہے یعنی میں کبھی بھی تم پر ظلم نہیں کروں گا تو یہ بندہ کہے گا نفسی اللہ شاہد یہ تو میں اپنے آپ پر یہ اپنے علاوہ کسی اور گواہ کو میں نہیں مانتا اور اللہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا اور میں اپنے آپ پر سوائے اپنے آپ کے میں کسی کو بھی گواہ نہیں مانتا تو اللہ فرمائیں گے بالکل یہ کفا بے نف سے کلی شہیدا یہ آج کے دن تم پر تمہارا اپنا آپ ہی گواہ ہے اور کرامن کاتبین وہ بھی تم پر گواہ ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے آزا سے کہا جائے گا کہ انتقی بات کرو بولو اور اس کے اعضا یہ اس کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے اور اس کے اعمال اس پر گواہی دیں گے اس کے خلاف پھر دوبارہ اسے گویائی جو ہے وہ دی جائے گی اس کی زبان وہ کھول دی جائے گی تو یہ اپنے اعزا سے کہے گا بود و تمہارے لیے ہلاکت ہو میں تو تم لوگوں کے لیے جھگڑ رہا تھا تمہاری طرف سے میں جھگڑ رہا تھا اور تم لوگوں نے میرے خلاف گواہی دے دی فان کننا کن تو اونا میں تو تم لوگوں کی طرف سے جھگڑ رہا تھا اور تم لوگوں نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی تو اب جہنم میں سزا بکتو اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے ابو ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر کی ایک طویل رویا ہے خواب میں انہوں نے یہ دیکھا ہے یہ آخرت میں اللہ منافق کے ساتھ حساب کرے گا منافق کہے گا اے میرے رب میں تو تم پر ایمان لایا تھا تیری کتاب پر ایمان لایا تھا تیرے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا نمازیں پڑی تھیں روزے رکھے تھے صدقہ کیا تھا یہ اور بہت ساری ایسی باتیں اور اپنی اپنی نیکیاں وہ گنوائے گا شمار کرے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ آج ہم تم پر کہ تمہارے خلاف گواہ پیش کریں گے تو وہ منافق وہ اپنے دل ہی میں سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا اور اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا اس کی گوش اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو اور اس کی ران بول پڑے گی اس کا گوش اس کی ہڈیاں بول پڑیں گی اور اس کے عمل کے خلاف گواہیاں دیں گی جی اسی طرح سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ سب سے پہلے اول ما یعرب عن سب سے پہلے انسان کے خلاف انسان کے بدن میں جو اس کے خلاف گواہی دے گا تو یہ اس کی ران یہ اس کے خلاف گواہی دے گی سورے نور میں بھی گزرا تھا آیت نمبر چوبیس میں یوم تشحد ولیم السنت ویم و ارجول اور اسی طرح پینسٹھ میں تو کلونا اے دیم و تشہد و ارجول مک سبون اسی لیے علما کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ اللہ سے ہیا کرے کہ ایک ایسی ذات وہ میرے سر پر کھڑا ہے اور وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے رقیب ہے نگاہ ہے کہ جس سے کوئی چیز وہ پوشیدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد چاہیے یہ کہ انسان کرامن رامن کاتیبین سے ہیا کرے تم ان آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو ان کانوں سے کیا سنتے ہو اسی طرح اپنے آزا پر کیسے کام کرتے ہو اور کیسے کرتوت کرتے ہو سیاہ کرتوت یہ تو چاہیے یہ کہ انسان کرامن کاتبین سے ہیا کرے اس کے بعد جس زمین پر وہ گناہ کر رہا ہے چاہیے یہ کہ انسان اس زمین سے ہیا کرے یو من توحد اخبار رہا اور چاہیے یہ کہ انسان اپنے آزا سے ہیا کرے کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں یا ماہ شرل جن وی انتطا تم انتظار تم لوگوں نے اگر اللہ کی نافرمانی ہی کرنی ہے تو پھر اس کی کائنات سے نکل جاؤ اور نافرمانی کرو لیکن نکل نہیں سکتے لا تنفذون اللہ بسلطان تماری یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کی کائنات سے نکل سکو اور کوئی گواہ بھی تمہارے خلاف نہ ہو۔ وہ خلقکم اول مر اور اس نے پیدا کیا ہے تمہیں پہلی بار و الیہ ترجعون اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وما کنتم تستترون ان يشهد علیکم سمعکم و اب بخاری میں اس آیت کے بارے میں ایک شان نزول وہ آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں تھا کعبہ میں تین لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے دو قریشی تھے اور ایک سکفی قبیلے سے تھا اور جن کی سمجھ بوجھ وہ نہیں تھی البتا بڑے پیٹ تھے اور بڑے بڑے بدن والے ان میں سے ایک نے کہا یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں تو کیا اللہ سنتا ہے یہ باتیں ہماری تو دوسرے نے کہا یعنی یہ مشرق کا اللہ کے بارے میں مشرقین کا یہی تصور ہے دوسرے نے کہا جب ہم زور سے بات کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور جب ہم آپس میں چھپکے سے باتیں کرتے ہیں تو یہ نہیں سنتا تو اس تیسرے نے کہا دیکھو اگر ہم زور سے کہتے ہیں تو اگر وہ سنتا ہے تو پھر تو اگر ہم چھپکے سے بھی بات کر, کریں گے تو وہ ضرور سنے گا یعنی اس کا بھی شک تھا کوئی یقینی نہیں اور وہ پہلے ان کا تو بالکل انکار تھا تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیات اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَن يَشَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ یہ اور نہیں اور نہیں تھے تم یہ بروز قیامت اللہ کہے گا اور نہیں تھے تم تستطیرون کہ تم پردہ کرتے تھے اور نہیں تھے تم کہ تم چھپتے تھے ان اس بات سے یش کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان ولا اور نہ تمہاری آنکھیں یعنی تم کانوں سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے نہ پردہ کرتے تھے ولا ابسار اور نہ تمہاری آنکھیں ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالے کہ یہ تم پر گواہی نہیں دیں گی اس سے نہیں چھپتے تھے تم ولیکن کن تم لیکن تمہارا یہ خیال اور یہ گمان تھا کثیرما تامل بے شک اللہ وہ نہیں جانتا بہت سی ایسی باتیں کہ جو تم عمل کرتے ہو تمہارا اللہ کے بارے میں یہ خیال اور یہ عقیدہ تھا وزال کم زن کم الدی تم اور یہی تمہارا گمان اور تمہارا یہی خیال اللہ وہ خیال زونن تم کہ جسے تم نے خیال کیا تھا اپنے رب کے بارے میں اردا اسی نے ہلاک کیا تمہیں یہ جی اردا کم اردا ہلاک کرنا ردا اصل میں موت اور ہلاکت کو کہتے ہیں جیسے کبھی کبھی وہ ابن جوزی کے اشعار ہم پڑھتے ہیں ستن کلو کل منایا عن دیارک رضا ان دیا رک و دلو کر ردا دارم بے دارک کیا موت تمہیں اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کر دے گی ستن کلو کل منایا اس شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کر دے گی شہر خاموشاں ہنگم والے شہر سے وہ خاموش شہر میں منتقل کر دے گی ویوب دلو ردا دارم بی اور موت اور ہلاکت وہ تمہارے اس ایک گھر سے تمہیں دوسرے گھر میں وہ بدل دے گی موت جب آئے گی ہلاکت جب آئے گی تو تمہارا گھر وہ ایک سے دوسرے میں تبدیل ہو جائے گا پھر ان بنگلوں میں ان بنگلوں سے تبدیل ہو کے تم قبر میں چلے جاؤ گے تو ردا ہلاکت کو کہتے ہیں اسی گمان نے تمہیں ہلاک کیا اور تمہیں برباد کیا تمہیں تباہ کیا ایک شاعر کہتا ہے اظام خلو تد دہرا یومن فلا تقل خلو تو قل علیہ رقیبو جب تم کسی ایک دن تنہائی میں ہو تو اس ایک تنہا دن کے بارے میں تم یہ نہ کہو کہ خلو کہ آج تو میں تنہا ہوں ولا کن آج تو میں تنہا ہوں اور کوئی بھی نہیں دیکھنے والا گھر پہ کوئی نہیں ہے ولا قل علی علیہ رقیبو لیکن یہ کہو کہ مجھ پر ایک نگاہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَخْفَلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا يَخْفَا عَلَيْهِ يَغْيبُ اور اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ ایک گھڑی اور ایک ساتھ بھی غافل ہوتا ہے اور یہ نہ کہو کہ اس پر کوئی چیز وہ پوشیدہ رہ سکتی ہے عَلَمْ تَرَأَنَّ الْيَوْمَ أَسْرَعُ زَاهِبٍ وَأَنَّ غَدًا لِلنَّاظِرِينَ ق تو مقصد یہ کہ کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور ہر چیز وہ اللہ کے سامنے وہ ظاہر باہر ہے اسی نے تمہیں ہلاک کیا تو پس ہو گئے تم گھاٹا پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے تم ہو گئے تفصیر قرطبی میں اس آیت کے تحت حسن بسری تابی کا قول ذکر کیا ہے کہ حسن بسری تابی المتوفا 110 ہجری حسن بسری تابی وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو ان کی امیدوں نے ہلاک کر دیا ہے غافل کر دیا ہے ان نقومن الحت ہوم لوگوں کو ان کی امیدوں نے غافل کیا کیا رکھا حتہ خرجو میں دنیا حسنا۔ یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے اور کوئی نیکی ساتھ نہیں ہے اور کہتا ہے انی اشن بے ربی اور یہ بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا یہ شخص جسے امیدوں نے غافل کیے رکھا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے اور کوئی نیکی وہ پلے نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا اپنے رب کے بارے میں بڑا اچھا گمان ہے ستر ماؤں سے زیادہ وہ رحیم اور کریم ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں روزہ رکھتے نہیں ہیں اپنی خواہش کی زندگی گزارتے اور کہ انی اخسن و زند بے ربی میرا اپنے رب کے بارے میں بڑا اچھا گمان ہے اور وہ اتنی ماؤ سے زیادہ وہ رحیم اور کریم ہے حسانی بصری کہتے ہیں وقذبہ جھوٹ بولتا ہے ولو احسن الظن اگر یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا لا احسن العمل تو اچھا عمل کرتا لیکن جھوٹ بولتا ہے وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین اسی گمان نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے چھپ کر یہ اعمال کرتے ہیں اور چھپ کر اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں اسی گمان نے انسانوں کو ہلاک کیا ہے فعی اسبرو فنار و یہ پس اگر یہ لوگ صبر کریں صبر کریں یا نہ کریں دیگر جگہوں پہ آتا ہے صبر نہ فعیز بیرو اولاز بیرو صبر کریں یا نہ کریں فنار و مس یعنی ہر حال میں فنار و پس جہنم کی آگ وہ ٹھکانا ہے ان کا ہر حال میں ان کا ٹھکانا ہے روئے دوئے خاموش رہے ہر حال میں ایک ہی انجام ہے وہی فَمَا هُمْ من المحتبین اور اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں فما هُمْ من المحتبین یہ تو نہیں ہے یہ لوگ من المحتبین کہ ان سے اللہ راضی ہو سکے ان سے وہ ملامت وہ دور نہیں کی جائے گی استعتاب اصل میں یہ عتب سے ماخوز ہے عطب عین حا اور با آتب یہ اصل میں یہ کہا جاتا ہے ملامت کو غصے کو محتبین باب افعال سے یہ اس میں ہے اور باب افعال میں جب فیل چلا جاتا ہے یہ تو وہاں پہ یہ سلب ماخذ کے معنی وہ کرتا ہے مطلب یہ کہ ملامت ختم کرنا غصہ ختم ہو جانا تو یہاں پہ استعتاب یعنی پس اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہے اگر ان سے اللہ کو راضی کرنا طلب کیا جائے کہ چلو اب اللہ کو راضی کر لو اور یہ اللہ کو اب راضی کرنا چاہیں اور اللہ کی ابھی خوشنودی چاہیں فما من المعتبین تو ان سے ملامت دور نہیں کی جائے گی یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اللہ ان سے راضی ہرگز نہیں ہوگا حاصل معنی وہ یہ ہے تو یہ تخویف اخروی تھا شرو آدا اللہ اور یاد کرو کہ جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن اس آگ کے پاس شہیدا تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے بدن ان امال پر کے تھے وہ کرنے والے اور کہیں گے یہ اپنے بدنوں سے تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف تو یہ کہیں گے کہ ہمیں گویا کیا اللہ اس ذات نے کہ جس نے گویائی دی ہے ہر ایک چیز کو اپنی قدرت سے اور اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہ ماکن تم تس اور نہیں تھے تم کہ تم پردہ کرتے تھے کہ تم چھپتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف سم حکم تمہارے کان اور نہ ہی تم چھپتے تھے اور نہ ہی تمہاری آنکھیں تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہاری آنکھیں تم پر گواہی نہیں دیں گے اس سے تم نہیں چھپتے تھے اور نہ ہی تمہاری اور تمہارے بدن ولیکن زنن تم لیکن تمہارا یہ خیال اور گمان تھا کہ بے شک اللہ وہ نہیں جانتا بہت ساری ایسی باتیں کہ جو تم عمل کرتے ہو اور یہی گمان تمہارا اللہ وہ گمان کہ جو تم نے گمان کیا تھا اپنے رب کے بارے میں اسی نے ہلاک کیا تمہیں فاسبہ تم من الخرین پس ہو گئے تم گھاٹا پانے والوں میں سے پس اگر یہ صبر کریں یا نہ کریں تو آگ یہ ٹکانہ ہے ان کا اور اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں پما من المتبین تو ان کی کوئی ملامت وہ منظور نہیں کی جائے گی ہر طرح کے حضر اور آزار یہ پیش کریں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا واخیراوانا انمد اللہ رب العالمی